تھوڑا سا قریب کر دیں ریکارڈین کی طرف سے تشریف رکھے آپ کی آواز تو میرے سے زیادہ کم ہے بھائی جوان آدمی آپ آ جائیے سرا سا ہاں میں تو بیمار ہوں بلکہ آپ سے تیز آواز ہے میرے. جی بولیے دوسرا کیا ہے برک سب سے پہلے تو آپ اپنی قربانی کریں ایسا نہیں ہوگا بعض ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس ایک قربانی کی طاط وہ کیا کرتے ہیں ایک سال اپنی کر دیتے ہیں ایک سال بیگم کی کر دیتے ہیں ایک سال ابا کی کر دیتے ایک سال اما کی کر دیتے یعنی جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنا ضروری ایک بار اب آپ بطور احسان اپنے والدین کو اسال ثواب کے لیے اگر قربانی کرنا چاہیں تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو والدین یا کسی بھی اپنے عزیز کی قربانی کر سکتے ہیں ہمارے فتح کی کتاب میں, میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر صاحب سربت تو وہ اپنی قربانی کرے اور ایک حضور علیہ السلام کے نام کی بھی قربانی کرے اس کی وجہ کیا دیکھیں بہت اس کو ہماتن گوشت سماعت فرما فرمایا گیا جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی اور کل قیامت میں ال وہ اپنے صاحب کو بٹھا کر پل سے کی راہ طے کرائی وہ بے شمار اس کے فضائل اب جب حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرمار وہ صاحب کرام جنہیں ایک وقت کھانے کو ملتا دوسرے وقت نہیں کوابا پانی پی کر سحری کرتے پانی پی کے افطار کر لیا کر کبھی کبھی جب حضور کی خدمت میں کوئی ہدیہ آتا تو شاید سب کو کبھی ایک خجور آ جاتی یا آدھی آدھی خجور بھی آ جاتی ان کا مت میں نظر کیا تھا وہ کماتے نہیں کوئی محنت نہیں کرتے ہم وقت حضور کے دربار میں بیٹھے ہوتے کہ چبوترے پر جس کا نام سفا کہ جب بھی حضور نکلیں گے حضور کی خدمت پر رہیں گے حدیثیں سنیں گے دین سیکھیں گے اور یہ کام ان کا تھا اب سوال یہ ہوا کہ جو قربانی کے فضائل اور مناقب ہیں یہ تو مالدار آدمی تو مالدار آدمی کمائے گا ارے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ یہ تو مالدار آدمی کے لیے اب غریب کے لیے کیا جب اس کے پاس پیسے نہیں وہ کیا قربانی کرے گا حضور علیہ السلام نے ایک مینڈا منگایا جو چتکبرا تھا سیاہی میں دیکھتا تھا سیاہی میں بیٹھتا تھا سیاہی میں چلتا تھا یعنی پیر اس کے سیاہ تھے پیٹ اس کا سیاہ تھا آنکھیں اس کے سیاہ تھے حضور علیہ السلام نے اس میں کو لٹایا لٹانے کے بعد دعا پڑھی اور اس کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اللہ تقبل مننی اسے میری طرف سے قبول کل من امت محمد من آل محمد میری پوری امت کی طرف سے پوری آل کی طرف سے قبول فرمان اور اس کے بعد فرمایا میرے غلام جو غریب آدمی ہوں جن کے پاس اپنی قربانی نہیں ہوگی تو قل قیامت میں میری قربانی اس کے پاس یہ حضور کا موضوضہ یہ کمال ہے کہ ایک قربانی پوری امت کے کروڑوں غریبوں کے لیے کافی اب علماء فرماتے اب طریقہ یہ ہے جب اللہ نے ہمیں مال دیا اپنی قربانی کرے اور ایک حضور علیہ السلام کے نام کی بھی کریں کہ جنہوں نے اپنی امت پر اتنی مہربانی ایک بار اب بعض نابالغ بچے اگر مال کے مالک ان پہ قربانی نہیں اور اگر بچہ بالغ ہے اور اتنا ماد اس کے پاس ہے جو نصاب زکات ہے تو وہ جوان جو ہیں بالغ بچے ہیں ان پہ بھی قربانی اب بچے بالغ ہیں یا نابالغ ماں باپ مال کے مالک تو بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے اس پر قربانی واجب آپ اگر صاحب سروت ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے اور پورے گھر والوں کی قربانی آپ پہ واجب نہیں لیکن کوئی آدمی اگر کر دے تو ان کی طرف سے نفل ہوگی چونکہ ان پہ واجب نہیں آپ ہے آپ پہ واجب ہے اپنی چھوڑ کر کسی کے قربان نہیں کر سکتے جی